جو ہر ملکوں کو نمائندگی دی گئی ہے وہ کوٹے کی بنیاد پر ہے اور اس کے بعد ایک ووٹنگ کا نظام ہے اور ووٹنگ کا نظام اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک سو نوے ملک اس کے رکن ہے تو ایک سو نبے ووٹس ہر ایک ملک کو ایک ووٹ ڈالتا ہے ان کا جو ان کا جو کوٹا ملتا ہے اس کی اس کی تین شرائط ہے یہ تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور انہی تین چیزوں کی بنیاد کے اوپر ووٹنگ کا حق بھی ملتا ہے پہلی چیز جی ڈی پی دیکھتے ہیں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 صرف چونکہ دنیا ان کو اپنے قرضے دیتی ہے اور قرضوں کے ذریعے سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور قرضوں کے ذریعے سے ان کی معیشت کو جکڑتی ہے اب وہ ایسا نظام بناتے ہیں کہ قرضوں کی واپسی پر کی کوئی نظام وہ نہ سارے کے سارے ڈیفالٹ قرض یہ سارے کے سارے کہیں کہ ہم قرضے دیتے ہی نہیں واپس ہمارے دوست مرحوم جن جن حمید گل صاحب محروم کہا کرتے تھے جب بھی ہم مختلف پروگراموں میں اکٹھے ہوتے تھے جنرل صاحب کی باتیں اپنے تھیں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 تو کہتے ہیں بس آپ ان میں سے اپنے قرضے لے لیں وصول کر لیں جو آپ نے وصول کرنے لیں کون پاکستانی نیشن آپ کو مزید کوئی ایک روپئے بھی دینے کے اوپر امادہ نہیں ہے تو خیر یہ تو ویسے لطیفے کے طور پر میں نے آپ کو بات سنائی کہ وہ ایک ایک خیال ایک رائے یہ بھی ہے بعض کی اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایک ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے نمٹنے کا مجھے بعض ملکوں نے دنیا کے چھوٹے ملکوں نے قرضے دینے سے انکار بھی کیے اور ماضی کے اندر آئی ایم ایف سے نکلے بھی ہیں کیوبا وغیرہ نکل تھے بہت شروع کے اندر ایم ایف سے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 رستہ کیا ہو وے آؤٹ کیا ہے ساری صورتحال سے اس پر غور فکر کرنے کے بعد چند چیزوں پر ہم پہنچتے ہیں میں دو تین چیزیں آپ سے عرض کروں